باللہ من الشیطان الرجیم بسم سارا نزول قرآن کے وقت تین گروہ اسلام کے مخالف تھے مشرقین مکہ یہود اور عیسائی اس آیت میں اللہ تعالی نے ان تینوں کو عدت موت اور دشمنی اس سلسلے میں ذکر کیا کہ سب سے پہلا نمبر عداوت میں مومنوں کے لیے یہود کا ہے پھر مشرقی نے مکہ کا ہے تیسرے فریق کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ خود بخود معلوم ہو رہا ہے کہ تیسرا فریق عیسائیوں کا ہے البتہ آپ پائیں گے سب سے زیادہ عوت میں لوگوں میں سے ایمان والوں کے لیے یہود کو وزینہ اشرق اور ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں مشرقین مکہ مرادیں جی تیسرا نمبر عیسائیوں کا عوت میں اور دشمنی میں متعین ہو گئے یہ مانا نہیں ہے کہ عیسائی عداوت نہیں کرتے بلکہ وہ مومنوں سے محبت کرتے ہیں یہ آگے جن عیسائیوں کا ذکر آ رہا ہے اس سے خاص عیسائی مراد ہیں حبشہ کے تمام عیسائی مراد نہیں ہے جی البتہ تو پائے گا سب سے زیادہ نزدیک مودتاً محبت کے اعتبار سے ایمان والوں کے لیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں انا نسارا کہ ہم عیسائی ہیں تو یہاں تمام عیسائی مراد نہیں خاص حبشہ کے عیسائی مراد ہیں نجاشی اور نجاشی کے ساتھی ورنہ باقی عیسائی بھی مسلمانوں کے یہود ہی کی طرح دشمن ہے ظال کا بے ان ہوں یہ محبت اور یہ مسلمانوں کی طرف ان عیسائیوں کا میلان یہ اس لیے ہے کہ ان میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں کسی سین رئیس النسارا فل العلم وہ اور درویش موجود ہیں وہ ان ہم لا یستک بیرون اور وہ اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے ایک وجہ محبت کی یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے درویش ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ متکبر نہیں ہیں حق کا انکار کرنے والے نہیں ہیں ویزا سمیوں معاون ضلع الر رسول اور جب سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول کی طرف اتاری گئی مراد قرآن ہے جی ترا نہ ہوں تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں تفیض و چھلک رہی ہیں من الدمع آنسو سے مما عارف من الحق اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے نجاشی کے دربار میں جب قرآن کی تلاوت کی گئی اور حضرت جعفر طیار نے کی تو وہ جو احبار تھے روحبان تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ قرآن کو سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں یقولون کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے فقتب ناما شاہدین ہمیں لکھ شاہدین کے ساتھ شاہدین امت محمدیہ الزین احم شہدا الرل امم یومل قیامہ اس لیے کہ اس امت نے قیامت کے دن تمام امتوں کے لیے گواہ بننا ہے شاہ عبد القادر صاحب نے میں کیا اشاہدین کا ماننے والوں کے ساتھ مالانا اور ہمیں کیا ہوا کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس چیز پر جو ہمارے پاس پہنچی ہے یعنی حق قرآن ہم اس پر ایمان کیوں نہ لائیں ہمیں کیا ہوا ہے وہ ہو حالان حالانکہ ہم توقع رکھتے ہیں یدھ خیلا نہ رب نا کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب صالحین لوگوں کے ساتھ یہ ہمیں توقع ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے صالحین کے زمرے میں ہم شامل ہوں گے تو پھر ہم حق بات کو تسلیم کیوں نہیں کریں گے فاصاب اللہ بما کالو بس عطا فرمائے گا ان کو اللہ بما قالو ان کے اس قول کی وجہ سے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے اس میں یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا یہ بشارت اخرویہ ہو گئی جی ولزینہ کفارو وقزبو یہ تخویف ہو گئی جن لوگوں نے کفر کیا اور تقزیب کی ہماری آیتوں کی یہی لوگ ہیں جہنمی یا ائیو الزی نہ اے ایمان والو نہ حرام سمجھو ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ولا تدو اور نہ حد سے آگے نکلو کلام بظاہر بالکل غیر مربوط ہو گئی ہے جی پیچھے کیا ذکر آ رہا ہے جی یہودیوں کی عداوت مشرقین مکہ کی عداوت حبشے کے عیسائیوں کی مسلمانوں سے محبت قرآن سن کے ان کا رونا ان کی دعا پھر ان کے لیے بشارت اچانک کہہ دیا جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے تم حرام نہ سمجھو تو اللہ کا کلام تو اس سے پاک ہے کہ بے ربط کلام کیا جائے مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ پر اللہ ان گنت رحمتیں فرمائے جنہوں نے اس طرح مربوط کیا کہ ہم دنگ رہ گئے حیران ہو گئے وہ فرماتے دوسرے حصے میں دو مضمون بیان ہونے تھے نفی شرک اعتقادی چنانچہ وہ مضمون بیان ہو گیا اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے نفی شرک فیلی جس کے چار عنوان ہیں تحریمات اللہ تحریمات العباد نیازات اللہ نیازات العباد یہ اللہ نے مضمون بیان کیا تاہری العباد اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے جی کس طرح وہ حرام کرتے تھے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اے ایمان والو نہ حرام ٹھہراؤ ستھری چیزیں کہ اس جانور کا دودھ نہیں دونا اس پر سواری نہیں کرنی اس کا گوشت نہیں کھانا یہ ہم نے بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیا ہے جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اسے حرام نہ سمجھو ولا دوں اور حد سے نہ نکلو یہ لا تو ما رے اللہ یہی حد سے نکلنا ہے جی بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر ایک مرتبہ کہا کھاؤ اس چیز میں سے جو روزی دی ہے تمہیں اللہ نے حلال طیب اور اللہ سے ڈرو جس پر تم یقین رکھتے ہو لا و اللہ باللغو فی ایمان کم العباد کو ذکر کرنے کے بعد یمین کا ذکر شروع کر دیا جی قسم کا یمین لغ اس کا ربط کیا بنے گا جی پچھلی آیتوں سے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے یمین کے ذریعے بھی ایک شخص حلال چیز کو حرام سمجھ بیٹھتا ہے میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا میں تیرے ساتھ نہیں بولوں گا میں تیرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھ بیٹھتا ہے اس لیے تحری مات کے ساتھ قسم کے آکام اللہ نے بیان کیے جی. نہیں پکڑتا تمہیں اللہ تمہاری لغو قسموں پر لگو کسمیں کیا ہوتی ایک آدمی کو آدت ہے قسم کھانے کی بات بات پہ کہتے رہتا ہے ولہ بلا سمت اللہ یا،, یا کسی بندے پر اعتبار کر کے اس نے قسم کھا لی مثلاً مجھے کسی بندے نے بتایا کہ فلاں آدمی لاہور چلا گیا اور میں نے آگے اس کو ذکر کیا اور قسم اٹھا کے ذکر کر دی یمی لاگو ولا کی یو آخو کم بما تم لیکن اللہ تمہیں پکڑتا ہے ان قسموں میں جن قسموں کو تم نے مضبوط باندھا یعنی یمین من اور یمین کی جو تیسری قسم ہے یہ صورت البقرہ میں ہم پڑ چکے ہیں کسی گزرے ہوئے واقعہ پر جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھا لینا اس کے لیے صرف استغفار ہے جی اور یہ یمین مناقضہ آنے والی کسی بات پہ قسم اٹھانا میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا میں فلاں بندے سے نہیں بولوں گا میں فلاں فلاں کے درمیان سلو نہیں کرواؤں گا یہ فکفارت ہو تو اس کا کفارہ ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا من او ساتے درمیانے درجے کا کھانا ما تطعمون کم جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو جو کھانا عام گھر میں کھلاتے ہو وہ دس آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے او ہم یا ان کو کپڑے دینا دس آدمیوں کو او تحریر و یا غلام کا آزاد کرنا فمل یجید جو آدمی ان چیزوں کی طاقت نہیں پاتا فسیام و سلاست ایام تو وہ تین دن کے روزے رکھے گا زالے کا کفارا تو ایمان یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے ازا حلف تم جب تم قسم کھا بیٹھو و فضو ایمان کم حفاظت کرو اپنی قسموں کی اس کے دو مانے ہیں ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جب قسم کھا بیٹھو تو پھر پوری کرو نہ توڑو اسے اور ایک معنی یہ ہے کہ اصلن قسم کھاؤ ہی نہیں اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں یعنی حکم تاکہ تم شکر کرو یا یو الزینہ آ انم ان خمرو مئی سر یہ دوسرا مسئلہ آ جی نیازات العباد غیر اللہ کے نام کی نیازیں اے ایمان والو بے شک شراب ول مئی سر اور جوا شراب میں تمام نشہ آور چیزیں مرادیں جی اور جوئے میں بھی ہر قسم کا جوا والانصاب انصاب اور بت شاہ ولی اللہ صاحب نے میں کیا نشان ہائے معبودان باطل جس کو ہم نے پیچھے پڑا بما زوبیہ الن نوسب جہاں ان کے بت رکھے ہوتے تھے اس کے قریب استحان تھے یعنی تھڑے تھڑے جس جگہ پہ وہ جانور جا کے ذبح کرتے تھے تو یہاں سے مراد ہوں گے غیر اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں ول ازلام اور تیر یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ اپنی قسمتوں کے فیصلے تیروں کے ذریعے کرتے تھے جو ان کے بتوں کے قریب پڑے ہوتے تھے یہ سب چیزیں رج گندے من عمل شیطان کام ہیں شیطان کے فج تانبو ہو پس اس سے اجتناب کرو بچو لالکم کم تاکہ تم فلاح پا جاؤ غیر اللہ کی نیاز اس کے ساتھ شراب اور جوئے کا ذکر اس لیے کیا کہ جس طرح یہ حرام ہے اسی طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی حرام ہے بے شک شیطان چاہتا ہے ایو کیا بینک العداوت کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض فل خمرے ول میسر شراب کے ذریعے اور جوے کے ذریعے شراب اور جوے کی حرمت کی اللہ نے تین وجوہات بیان کی نیازات العباد جو ہے اس کی جو علت ہے حرمت کی وہ شرک ہے شرک فیلی شرک اعتقادی اسے نہیں بیان کیا کہ وہ بالکل ظاہر ہے ہر ایک کو سمجھ آ رہا ہے تو شراب اور یوے کی حرمت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے درمیان دشمنیاں بوگزو لڑائیاں جھگڑے یہ سد ذِكْرِ اللَّهِ اللہ دوسری وجہ کہ شیطان تمہیں روک دے اللہ کی یاد سے جو اور شراب میں مبتلا ہوو گے تو نہ نماز کا پتہ نہ نماز کے ٹائم کا پتا نہ اللہ کے ذکر کا علم وانس سلاد روک دے تمہیں اللہ کی یاد سے اور تیسری وجہ روک دے تمہیں نماز سے فہل انتم منت ہوں کیا تم باز آؤ گے استفام طلبی ہی ہے جی یعنی انتہو یعنی بعض آ جاؤ واطی اللہ واطی الرسول حکم بالا کی تاکید ہے جی جو پہلے حکم ہے نا اسی کی تاکید ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی فی اجتناب ان شرک بلکہ ہر کام میں وہ اور بچو نافرمانی فرمانی سے اطاعت کرو اور بچو نافرمانی فرمانی سے فائن تبلئی تم پھر اگر تم پھر گئے نا اور بات نہ مانی تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے ہے پہنچانا کھلم کھلا منوانا ہمارے رسول کی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف پہنچانا لئی سا الزین آ منو و عامل السا ایک سوال کا جواب ہے جی کہ یہ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے شراب جوا انصاب ازلام جو لوگ اس کے مرتکب رہے شراب اور جوئے کے حرام ہونے سے پہلے وہ شراب پیتے رہے ان کا کیا بنے گا جواب دیا نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک گنا کوئی گنا فی ما مات جو کچھ پہلے کھا چکے یعنی اس حکم سے اس حکم کے آنے سے پہلے جو حرام کھا چکے کوئی گناہ نہیں اگلی جو آیت ہے نا جی اس کا ذرا مانا آپ ساتھ لکھتے چلے جائیں گے یہ حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا جی کیونکہ بار بار آ رہا ہے اتک آ منو اتک آ منو سمت کار بار, بار کا ذکر بار بار ایمان کا ذکر اس میں تھوڑا سا حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرق کر دیا جی اس کو ذرا نوٹ کر لیں ازامت تکو بشرتے کہ وہ شرک سے بچتے رہے وہ آمنو اور ایمان پر قائم تھے وہ عامل الصالحات اور نیک آمال کرتے تھے سمت تکؤ پھر انہوں نے حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کیا یعنی بچے و آمنو اور ان کی حرمت پر ایمان لائے سمت تک پھر اسی تقوی پر پختہ رہے وحسنو اور نیک روش پہ چلتے رہے و اللہ یو اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا یوح الزینہ آمنو کم <الصَّعید> جی، اللہ بے مِنَ من سعید تیسرا مسئلہ جی تاہری اللہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا جو تفصیر کا انداز ہے اسے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کیا خوبصورت انداز ہے ورنہ تو بظاہر تو شکار کا مورم آدمی شکار نہیں کر سکتا یہ مسئلہ شروع ہو گیا وہ فرماتے ہیں یہ تیسرا عنوان ہے تاہری اللہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو جو چیزیں اللہ نے حرام ٹھہرا دی ہیں نا وقتی طور پہ حرام ٹھہرا دی ہیں یا مستقل انہیں حرام سمجھو اے ایمان والو البتہ تمہیں اللہ آزمائے گا کچھ من سعید شکار کے حکم میں تنالہ ایدیکم پہنچ سکتے ہیں اس شکار پہ تمہارے ہاتھ میرے اور تمہارے نیزے شکار سامنے موجود ہے حرم ہے ہم نے اسے حرام ٹھہرایا ہے شکار سامنے موجود ہے تم احرام میں ہو شکار تمہارے قابو میں ہے تمہارے ہاتھ نیزے گولی پہنچ سکتی ہے اللہ آزمائے گا تمہیں کہ شکار کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو یہ تو جو لوگ شکار کے شوقین ہیں ان سے ذرا پوچھا جائے نا ہمارا تو ہم نے تو کبھی شکار کیا نہیں ہے ہمیں تو اس کا پتہ نہیں لیکن جو شکار کے شوقین ہیں وہ بتائیں گے کہ شکار سامنے آ جائے اور گرفت میں ہو نشانے پہ ہو اور اسے چھوڑنا یہ کتنا مشکل ہے یہ کیوں آزمائے گا لے یا اللہ ہو تاکہ اللہ معلوم کرے کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے یہ وجہ ہے تہری اللہ کی تہری اللہ کی علت ہے کہ مجھ سے کون ڈرتا ہے اور میرے حکم کو مانتا ہے فمن اتاب پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد اس کے لیے عذاب دردناک ہے یا یو اللہ زی وہ جو اللہ نے پیچھے کہا نا اللہ یبلو ونکم اللہ تمہارا امتحان لے گا تمہاری آزمائش کرے گا وہ حکم آ گیا جی یہ وہی امتحانی حکم ہے اے ایمان والو نہ مارو شکار کو وان حرم اس حال میں کہ تم احرام میں ہو احرام کی حالت میں شکار کو نہ مارو بمن کا تم کو اور جس نے مار دیا وہ شکار تم میں سے متعمدن جان بوجھ کے ارادہ اسے مار دیا ف جزاؤ فلی تو اس پر لازم میں مسلا ما کاتا اس مارے ہوئے جانور کے برابر منن نام چوپائے سے کوئی چوپایا جانور چٹی دینا پڑے گا یا کوموبی زوا عدل من کو فیصلہ کریں گے دو موتبر آدمی تم میں سے ہدین اس طرح کہ وہ جانور بطور نیاز بالگل کابا پہنچایا جائے گا کابے تک منا کے مقام میں او کفارتن تعام مساکین یا کفارہ ہے مساکین کا کھانا او عدل و ظالے کا سیامن یا اس کے برابر روزے لے یزو کا تاکہ وہ شکار کرنے والا چکھے سزا اپنے کام کی اف اللہ عملہ صالفہ اللہ نے معاف کر دیا جو پہلے ہو گیا جو کچھ پہلے ہو گیا ہے وہ معاف ہے وہ اور جو کوئی پھر کرے گا فیانتا کے ملا ہو من ہو تو اللہ اس سے بھی بدلہ لے گا کیونکہ اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا جس نے کسی شکار کو مار دیا ہرن مار دی خرگوش مار دیا تو اس پر چٹی ہے اس مارے ہوئے شکار کے برابر کوئی جانور بطور نیاز بطور قربانی منا میں ذبح کرنا ہوگا اس جانور کا فیصلہ دو عادل بندے کریں گے کہ خرگوش مارا ہے اس کے بدلے میں کیا دینا ہے ہرن مارا ہے تو اس کے بدلے میں کیا دینا ہے دو معتبر بندے فیصلہ کریں گے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک شکل صورت میں کدو قامت میں برابری مراد ہے یعنی اس کا وجود دیکھیں گے وزن دیکھیں گے مگر خرگوش ہے تو اس کے مقابلے میں مرغی کوئی دے دے اور ہرن ہے تو بکری اس وزن کی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مثل مانوی مراد ہے یعنی قیمت ہجم نہیں قیمت دیکھی جائے گی امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اگر شکل صورت وجود وزن تو پھر دو معتبر آدمیوں کے فیصلے کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا اتنا وزن ہے اب جو قیمت ہرن کی ہے وہ قیمت بکری کے تو نہیں ہے نا تو اللہ نے کہا دو معتبر آدمی فیصلہ کریں تو یہ مسلمانوی مراد ہوگی اس کی قیمت کا تعین کریں اگر قیمت اتنی بنے جس سے جانور خریدا جا سکے کوئی قربانی کا جانور خریدا جا سکے تو اسے منا میں جا کے ذبح کیا جائے اور اگر پیسے اتنے ہوں کہ جن سے جانور نہیں خریدا جا سکتا تو اس کا غلہ لے کے مسکینوں کو تقسیم کیا جائے گا دو سیر فی مسکین تقریبا پونے دو کلو فی مسکین یا اس کے برابر روزے ہر دو سیر کے برابر ایک روزہ اوہ لقم سعید البحر حلال کیا گیا تمہارے لیے شکار سمندر کا دریا کا اور اس کا کھانا بھی نفایا تمہارے لیے ولس سیارہ اور مسافروں کے لیے اور حرام کیا گیا تم پر شکار جنگل کا سمندری شکار احرام کی حالت میں بھی حلال کیا گیا دم تم ہوو جب تک تم اہرام میں ہو اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ یا اللہ القابت البیت الحرام یہ بھی نیاز اللہ ہے جی اللہ کی نیازیں کیا ہے اللہ نے کعبے کو البیت الحرام جو گھر ہے عزت والا کیا کیا جی کیا للناس بکا کا بائیس لوگوں کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بھی حج کرنے والا نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی تو پھر یہ قیام کا بقا کا باعث ہوا نا جی جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے یا لوگوں کے امن و اطمینان کے قائم رکھنے کا مجھے وشہر الحرام نیز حرمت والے مہینے کو بھی بنایا بقا کا باعث ول اور قربانی والے جانور کو بھی ول اور جن جانوروں کے گلے میں کلادا پٹا ڈالا گیا ہے اور بطور نیاز بیت اللہ کی طرف جنہیں چلایا جا رہا ہے انہیں بھی بنایا بکا کا باعث وہ جانور جب لوگ لے جاتے تھے نا جی کلادا والے جانور اور بیت اللہ کی طرف جانور جا رہے ہیں تو ڈاکو بھی انہیں نہیں چھیڑتے تھے سفر میں بندے امن کے ساتھ ہوتے تھے ذالک لے ما قبل کی علت ہے جی اللہ ہی کے نام کی نظر و نیاز ہادی کلائد یہ کیوں یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ ان اللہ بک ال شعین تعمیم عادت تخصیص زمین و آسمان کی کیا بات ہے اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ کے نام کی نظر و نیاز اس کی علت یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے نیاز دینے والے کے حالات کو جانتا ہے غیر اللہ عالم الغیب نہیں لہذا وہ نظر و نیاز کے لائق بھی نہیں لمو جان لو اللہ سخت عذاب والا ہے تخویف اخربی ہو گئی وہ ان اللہ غفور الرحیم بشارت ہو گئی اللہ بخشنے والا مہربان ہے ماں الر رسول الا بلاگ رسول کے ذمے نہیں مگر پہنچانا سو میرے پیغمبر نے سنا دیا پہنچا دیا حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے رسول حمدان نہیں اللہ کے رسول ہم نہیں وہ تو صرف رب کا پیغام پہنچانے والے ہیں اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو کلا یست خبیس و بتب میرے پیغمبر کہہ دے نہیں برابر ناپاک اور پاک ناپاک غیر اللہ کی نیازیں پاک اللہ کی نیازیں الخبیث برے عمل الطیب نیک مال و لو آ الخبیث اگرچہ حیرت میں ڈال دے تجھ کو گندی چیزوں کی کثرت اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ یا یو الزین آ منو مومنوں کو تنبیہ ہو رہی ہے جی جب توحید کے احکام بیان ہو رہے ہو تو معمولی سوال نہ پوچھا کرو بے جا سوال کرنے اس سے منع کیا جا رہا ہے اے ایمان والو نہ پوچھو ان اشیاء بہت ساری چیزوں کے بارے میں ان تبد القم تسو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں وہ انتسلو انہا اور اگر تم پوچھو گے نا ان چیزوں کے بارے میں جب قرآن اتارا جا رہا ہے تبد لکم تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی اف اللہ انہا اللہ نے ان سوالات سے درگزر کیا اللہ بخشنے والے تحمل والے ہیں حج کے احکام نازل ہو رہے ہیں تو ایک صحابی پوچھتا ہے ہر سال فرض ہے جی تو آپ بڑے ناراض ہوئے اس کے سوال سے ایک شخص نے آپ سے پوچھا میرا باپ کون ہے لوگ اس کے متعلق چے مگوئیاں کرتے تھے اس کی پیدائش کے متعلق اس نے آپ سے پوچھ لیا تو بے جا سوال کرنے اس سے منع کیا گیا ہے اگر اس وقت یہ کہہ دیا جاتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر کتنی مصیبت ہوتی امت کے لیے قد سا الحا کو ایسی باتوں کے متعلق تم سے پہلے بھی لوگوں نے سوال کیے سما اس بہو بہا کافرین پھر وہ ہو گئے ان کے منکر جب انہیں بتائی گئی نا تو پھر اس کا انکار کرنے والے ہو گئے ماں جا لم من تن اللہ نے کوئی نہیں بنایا بحیرہ نہ صائبہ نہ وسیلہ نہ حام ماں قبل سے بالکل غیر مربوط ہو رہی ہے کلام مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تحری العباد کا کا اعادہ اللہ اعادہ کر رہے ہیں پھر اللہ نے تحری مات البات کو ذکر کیا جی اللہ نے کوئی وسی بحیرہ صاحبہ وسیلا نہیں بنایا لیکن کافر باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں یہ بحیرہ صائبہ وسیلہ حام آپ کو مختلف تفسیروں میں ان کی مختلف تعریفیں ملیں گی جی اسے کہتے ہیں صاحبہ اسے کہتے ہیں اور اس میں وہ تعبیریں جو ہوں گی مختلف ہوں گی کوئی مفسر کچھ لکھ رہا ہوگا کوئی مفسر کچھ لکھ رہا ہوگا بس اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چاروں چاروں لفظ جانوروں پہ بولے جاتے تھے جن میں سے کسی پہ سواری نہیں کرنی کسی کا دودھ نہیں دونا کسی کا گوشت نہیں کھانا تو یہ چاروں لفظ ایسے جانوروں پہ بول دیے جاتے تھے حضرت سعید سید ابن المسم یہ تابعی ہیں جی ان کی ان چار کے بارے میں جو تفصیر بخاری نے نقل کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بحیرہ جانور بزرگوں کے نام پہ چھوڑتے کہ اس کا دودھ نہیں دونا یہ بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیا اس کا دودھ استعمال نہیں کرنا صاحبہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جس پر بوجھ نہیں لادنا وہ اپنے بزرگوں کے نام پر بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے کہ اس پر بوجھ نہیں لادنا وسیلہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچے جنے دس مادہ بچے درمیان میں کوئی نر نہ ہو اسے بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ اس سے کوئی کام نہیں لینا ہم ہاں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی پش سے دس بچے پیدا ہو چکے ہوں یعنی دس مرتبہ وہ یفتی کر چکا ہو اور دس بچے پیدا ہو چکے ہوں اس اونٹنی سے تو اس اونٹ کو سواری کھانا ذبح کرنا سواری کرنا حرام سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں ویزاکیل شکوائے جی یہ نیازات لے غیر اللہ اور تعلیمات لے غیر اللہ یہ جتنے مشرقین کرتے ہیں آباؤ اداد کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری اور رسول کی طرف آؤ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اس طرف آؤ کالو تو وہ کہتے ہیں حسبونا ما وجدنا بجد نہ ہمیں کافی ہے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو یہ مشرقین کی سب سے بڑی دلیل ہے جی ہمارے آبا و اجداد غلط تھے یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے اولو کانا ہوم جواب شکوا بھلا اگر ہوں ان کے باپ دادا لا یعلمون لمو نہ جانتے ہو کچھ بھی ولا یا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں تو پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے یہ میں نے جی. یا او حلزین آمنو تسلیل اے ایمان والو علیکم انفوسا تم پر لازم ہے اپنوں کی فکر کرنا ان کم سے تمام اہل اسلام مراد ہیں جی لا یزر کو منزل تمہیں نئی نقصان دے سکتا جو گمراہ ہو گیا ازاحت تم جب تم خود ہدایت پہ ہو اس کا یہ میں نہیں ہے علئی انفسکم کہ اپنی فکر کرو دوسروں کی فکر نہ کرو یہ میں نہیں ہے جی انفوسا سے مراد اہل اسلام ہیں اور امر بالمعروف معروف جو ہے نا یہ محسوس ہو رہا ہے اضاحت دئی تو تم کے لفظ سے جی جب تم ہدایت یافتہ ہو تو ہدایت یافتہ تو تب ہی ہوں گے نا کہ اللہ کے سارے احکام مانیں گے ان میں امر بالمعروف معروف اور نئی انل منکر بھی شامل ہے یا علیکم انفسکم ما قبل سے متعلق ہے جی والدین کافر تھے والدین گمراہ تھے تو تم اپنی فکر کرو یہ اس کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے جی تم پر لازم ہے اپنی فکر کرنا اپنے آپ کو سنوارو ماں باپ چلے گئے آبا و اجداد چلے گئے اللہ کی طرف ہے لوٹ کے جانا تم سب کا پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تھے تم کرتے یا ائو حلزین آ منو شہاد تو بئی نے کم شرک فیلی کی جب اللہ نے نفی کی تو اس کے دوران یہ بات واضح کی کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے بلکہ یہ اس کی علت تھی اللہ کے نام کی نظر و نیاز دو اس لیے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے تو اس مناسبت سے اس واقعہ کو اللہ لا رہے ہیں جس میں اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی قسم اٹھاؤ یا کسی کافر سے بھی قسم لو تو غیر اللہ کے نام کی قسم نہیں لینی قسم بھی پھر اللہ کے نام کی لینی ہے اس لیے کہ عالم الغیب وہی ہے اس مقصد کے لیے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے جی ایک خاص واقعہ میں اس آیت کا نزول ہوا جی دو عیسائی اور ایک مسلمان سفر پہ مسلمان کا آخری وقت آ گیا تو اس نے اپنے سامان کی لسٹ بنائی اور ان دو عیسائیوں کے حوالے کیا اپنا سامان لسٹ اس میں اس نے چھپا دی اس میں ایک پیالہ تھا بڑا قیمتی جام عیسائیوں نے اسے غبن کر لی رکھ لیا وارسوں نے جب سامان کی لسٹ دیکھی تو اس میں پیالے کا ذکر تھا لیکن پیالہ موجود نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے ان کے پاس گواہ نہیں تھے تو پھر ان عیسائیوں پہ قسم آ گئی آپ نے فرمایا ان سے قسم لی جائے اس چیز کی جس کو یہ عظیم سمجھتے ہیں تو فرمایا گیا کہ نہیں قسم لی جائے گی تو صرف اللہ کے نام کی قسم لی جائے گی نماز کے بعد قسم لی جائے کہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے تو عوام کے اندر یہ قسم انہوں نے قسم اٹھا دی بعد میں ثابت ہوا کہ وہ پیالہ فلاں بندے کے پاس ہے اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے تو فلاں عیسائی سے خریدا ہے عیسائیوں سے کہا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ پیالہ اس مرنے والے سے خرید لیا تھا میت کے وہ منکر تھے کہ یہ غلط بات ہے کہ انہوں نے خرید لیا اس کی لسٹ میں نام ہے پیالے کا تو پھر میت کے وارسوں پہ قسم آ گئی یہ سارا واقعہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایسے واقعات اب تو معاشرے میں پیش بھی بالکل آتے ہی نہیں ہیں ہو سکتا ہے کبھی ایسا واقعہ ہو بھی جائے تو یہ خاص واقعہ میں یہ آیت اتری ہے اے ایمان والو شہادہ تو بین گواہ تمہارے درمیان اذا حاضر آہدہ الموت جب پہنچے تم میں سے کسی ایک کو موت ہی نلوسیت وسیت کے وقت اس نان زوا دل من دو معتبر بندے ہونے چاہیے تم میں سے تم میں سے یعنی مسلمان او آخران من غیرکم یا دو گواہ اور ہوں من غیرکم تمہارے سوا یعنی اگر مسلمان موجود نہ ہوں تو پھر کافر بھی اس وصیت پر گواہ بنائے جا سکتے ہیں. ان انتم ضرب تم فل اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں فصابت کو مصیبت الموت پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی تحب ہو میت کے وارثوں کو شک پڑ جائے کہ ان گواہوں نے یا جن کو اس نے وسیعت کی تھی انہوں نے خیانت کی ہے تو تم روک لو ان دونوں کو جن کو وسیعت کی ہے اس نے ان کو روک لو مِم باد سلا نماز کے بعد فیوک سمان <بِاللَّه> وہ دونوں اللہ کی قسم اٹھائیں اس واقعہ میں مقصودی جملہ یہی ہے جی فیوق سمان <بِاللَّه> فقہ کی کتابوں میں کہ یہودی سے قسم لی جائے گی ولہ الزی انزل تورات اللہ موسا عیسائی سے لی جائے گی ولہ الزی انزل انجیل اللہ عیسی مجوسی سے لی جائے گی ولہ الزی خالق نار یہ ہدایہ وغیرہ سب کتابوں میں یہ موجود ہے کہ قسم اللہ ہی کے نام کی لی جائے گی پس وہ دونوں قسمیں کھائیں ان تب تم اگر تم شک میں ہو کس شک میں ہو کہ انہوں نے خیانت کی لا نشتری بہی سامانا وہ یوں کہیں وہ دونوں گواہ یوں کہیں ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے مال ولاؤکانزا قربہ اگرچہ وہ قریبی کیوں نہ ہو ہم صحیح قسم اٹھا رہے ہیں کسی کی رعایت نہیں کر رہے ہیں ولا نق تم اللہ اور ہم نہیں چھپا رہے ہیں اللہ کی گواہی انا عز من الاسمین ورنہ تو ہم ہو جائیں گے گناہ گاروں میں سے ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی ورنہ ہم گناگار ہو جائیں گے تو وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں بتائیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے فائن او سیرا پھر اگر معلوم ہو اللہ انہم مستحق کا اس کہ وہ سزاوار ہوئے اس تحق پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں سزاوار ہوئے ہیں اس من گناہ کے یہاں گناہ سے کیا مراد ہے خیانت اور جھوٹی گواہی ف آخران مقامہما نے ہوما تو دو گواہ اور کھڑے ہوں مقامہما ہوما ان کی جگہ منلزینستحق کا یہ دو گواہ جو اور کھڑے ہوں یہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کا حق دبایا گیا ہے. یعنی میت کے وارث جن کا حق دبایا ہے ال پہلے گواہوں نے فیوک سے ماں نے پس وہ قسمیں کھائیں اللہ کی ل کہ ہماری گواہی احق کو زیادہ درست ہے من شہادت ما ان کی گواہی سے وَمَا ماتدئی نہ اور ہم نے زیادتی نہیں کی اناض اللہ الظَّالِمِينَ ورنہ تو ہم ہو جائیں ظالم ذال کا ادنا یہ زیادہ قریب ہے اتو تو شہادت اللہ وجہ کہ گواہ گواہی دیا کریں الجہا ٹھیک طرح پر یہ جو ہم نے طریقہ بتایا یہ زیادہ قریب ہے کہ گواہ ٹھیک گواہی دیں او یا یا وہ ڈریں انتردا ایمان ڈریں اس بات سے کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں ان کی قسموں کے بعد اگر ہم نے جھوٹی قسم اٹھائی اور ہم نے خیانت کی تو پھر میت کے وارثوں کو بھی حق دیا جائے گا تو وہ شروع میں ہی صحیح شہادت دیں اللہ سے ڈرو اور سنو واللہ اللہ اللہ القوم الفاسقین اللہ فاسک لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یوم یجمع اللہ اور یہاں <تصفيق> سے لے کے سورت کے آخر تک بیان یہ کیا جائے گا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں اور انبیاء کے اجمالی ذکر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا کہ وہ بھی معبود بننے کے لائق نہیں اس لیے کہ وہ عالم الغیب نہیں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا کہ عیسائی ان کو معبود مانتے ابن اللہ کہتے عالم الغیب تسلیم کرتے ان کی نظریں نیازیں منتیں دیتے حتیہ کہ بیٹے تک ذبح کر دیتے تو پیچھے اللہ کے نام کی نظر و نیاز کا جب ذکر ہوا تو اس کی علت کیا بیان کی گئی کہ اللہ عالم الغیب ہے اس لیے نظر و نیاز اس کے نام کی دو اب اللہ کہتے ہیں کہ مخلوقات میں سب سے اعلی افضل اولا برتر وہ انبیاء کی ذات ہے تو آؤ تمہیں بتائیں کہ کے دن انبیاء کیا کہہ رہے ہیں اگر انبیاء عالم الغیب نہیں تو پھر مخلوق میں اور کوئی بھی عالم الغیب نہیں اور جب انبیاء عالم الغیب نہیں تو پھر ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینی نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی دینی ہے اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے یوم یجما اللہ اور جس دن اکٹھا کرے گا اللہ رسولوں کو اکور پھر اللہ کہے گا ماضا اجب تم تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود تھے تمہاری زندگی میں انہوں نے تمہیں کیسا مانا تو انبیاء کہیں گے لا علم لنا یعنی ہمیں تو صرف زہری حال کا پتہ ہے باطن کا تو ہمیں علم نہیں ہے اے بے بات نما عجاب اب ہی امم نا ہماری امتوں کے باطن میں کیا تھا اس کا ہمیں علم نہیں اور مدارک نے تفسیر کبیر نے لکھا کہ یہ بادل موت کی بات ہے مازا اجیب تم اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا ہوتا رہا اور یہی مانا صحیح ہے جی اس کی دلیل کیا ہے جی اس کی دلیل آنے والا واقعہ ہے حضرت عیسا علیہ السلام کا حضرت عیسا جواب دے رہے ہیں کون تو علیہم رقیبا کون تو علیہ شہیدم تو فیم جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت تک کا تو میں نگے بانوں فلما تو وہ فیتنی کونتا انتر رکی بالئی یہ اس بات کا ہے کہ یہ ماضا اجب تم اے بادل موت وہ کہیں گے لا علم لنا ہمیں اس کا علم نہیں ان کا انت اللہ ملگیو بے شک ہی ہے غیبوں کا جاننے والا اس میں تعویل کی مبتدئین نے کہ قیامت کی گھبراہٹ کی وجہ سے انبیاء یہ جواب دیں گے ورنہ انہیں پتا تو سب کچھ تھا تو ہم کہتے ہیں کہ قیامت کی گھبراہٹ سے انبیاء تو محفوظ ہوں گے یہ تو قرآن کہتا ہے کہ نیک بندے بھی محفوظ ہوں گے اس گھبراہٹ سے از کال اللہ سب نمریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوگا جی دو رکوعوں میں اصل مقصد تو اگلے رقو میں آ رہا ہے جب اللہ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے آن تک للناس کہ آپ لوگوں سے کہہ آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا اصل سوال وہ ہے اس پورے رقو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہونے والے انعامات اللہ وہ یاد کرائیں گے میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا میرا یہ انعام یہ نعمت یہ رحمت یہ عظمت آپ نے کیا کیا آپ میری عبادت کی بجائے اپنی عبادت کی دعوت دیتے رہے جب کہے گا اللہ ایسا بیٹے مریم کے یاد کر میری نعمتیں اپنے اوپر اور اپنی ماں پر اس ایتوں کا بیروح القدس جب میں نے تیری مدد کی تھی جبرئیل امین کے ذریعے تو کلمناص فالمہد تو باتیں کرتا تھا لوگوں سے پنجوڑے میں وقعلان اور کہولت کی عمر میں 40 سال کے بعد وایذ علمت القitab اور جب سکھائی میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل وایذ تخلو کو من تین اور جب تو بناتا تھا مٹی سے کہیت تیر پرندے کی شکل بے ازنی میرے حکم سے فتن فوفیا پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا فتکون تیرم بےزنی وہ پرندہ سچ مچ کا پرندہ ہو جاتا تھا بےزنی میرے حکم سے بتو برے اور تم درست کر دیتا تھا مادر زاد نابینا کو وبرس کوڑ کے مریض کو بیزنی میرے حکم سے اور جب تو نکالتا تھا مردے کو یعنی زندہ کرتا تھا بیزنی میرے حکم سے ویز کفف تو بنی اسرائیل اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے وہ تجھے قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے مشرے کیے ہیلے کیے تدبیریں کی میں نے روکا بلب نات جب آپ آئے تھے ان کے پاس بلبیہ نات کھلی کھلی دلیلیں لے کر توحید کی دلیلیں یا البیہ نات سے مراد ہیں موجے قال اللہ کا فرو ان موجوں کو دیکھ کے کافر کہنے لگے ان اللہ اللہ مبین نہیں ہے یہ مگر جادو ہے کھلم کھلا از او ہائی تو اور جب میں نے الہام کیا ہواریوں کی طرف شاہ عبد نے منا کیا جب میں نے دل میں ڈالا یا مانا کرو آپ کے ذریعے آپ کے ہواریوں کو حکم دیا ان انوبی کہ ایمان لاؤ مجھ پر و رسولی اور میرے رسول عیسیٰ پر وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے وشہد تو گواہ ہو جا اے عیسیٰ تو گواہ ہو جا بے ان کہ ہم مسلم ہیں از کال الحواریون جب ہواریوں نے کہا ایسا بیٹے مریم کے حالیہ ستتی ربوک کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب یونزلہ علینہ مائد من سما کہ اتارے ہم پر دستر خان آسمان سے کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا ہوا حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو ان کو تم مومنین اگر تم مومن ہو یہ کس قسم کا مطالبہ کرنے لگے ہو کالو نری کہنے لگے ہم چاہتے ہیں ان نا کہ ہم اس میں سے کھائیں و تتمینہ کلو بنا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں و اور ہم جان لیں ان کہ تھی نے ہم سے سچ بولا نالم علم این الیقین یقین مراد جی آنکھوں سے دیکھ لیں وہ نکون علیہ من شاہدین اور ہم رہیں اس پر گواہ قال سب ابن مریم عیسا بیٹے مریم نے کہا اے اللہ اے ہمارے رب اتار دے ہم پر دسترخان آسمان سے تکون لنا اید لے اول نا و کہ وہ ہو جائے ہمارے لیے عید ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لئے بھی وہ آیتم مین کا اور تیری طرف سے ہو جائے نشانی یعنی موجا ور اور ہمیں روزی دے وانتا خیر الراز کی اور تو بہترین روزی دینے والا ہے مبتدئین جو ہیں یہ اپنی بدعات کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں عید میلاد النبی کے لیے انہوں نے جو دلیلیں ڈھونڈنی ان میں ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں تکون کہ جس دن دستر خان اترے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو تو وہ کہتے ہیں دستر خان کا آنا یہ بڑی نعمت ہے کہ نبی پاک کا آنا بڑی نعمت ہے تو دستر خان کے آنے کو عید کا دن کہا جا رہا ہے تو نبی پاک کا آنا تو پھر بہت بڑی عید ہے وہ اما بنے مت ربے اس سے بھی وہ عید میلاد کا ثبوت دیتے اور ایک سورت یونس میں ایت آتی ہے فضل اللہ و بے رحمت ہی اللہ کے فضل پر خوش ہونا چاہیے تو نبی پاک کے آنے سے بڑے اللہ کا کیا فضل ہے بیچارے لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھائی قرآن پیش کر رہے ہیں مولانا عید ملاد النبی پر قرآن کی ایتیں پیش ہو رہی ہیں یہی ہے یوحر فون القل زبان کو مروڑنا اس طرح پیش کرنا کہ لوگ سمجھیں یہ اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے یہ سارے دلائل دینے کے بعد قرآن سے آخر میں آکے کے وہ حضرات کہتے ہیں کہ عید ملاد النبی بدت تو ہے لیکن بدت حسنہ ہے بدت ہنسنا اچھی بدت ہے ہم نے کہا واہ تمہارے علم پر قربان جائیں ایک چیز قرآن کی ایتوں سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے بندوں جو چیز قرآن کی ایتوں سے ثابت ہو اسے تو فرض ہونا چاہیے نہیں تو واجب ہونا چاہیے عجیب تماشا ہے قرآن کی ایتوں سے ثابت بھی ہے اور بدت بھی ہے جو لوگ ان کے دلائل سے متاثر ہو جاتے ہیں اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی ان سے گزارش ہے کہ یہ ایتیں سورت معائدہ ہو سورت یونس ہو سورج زہاؤ یہ ایتیں اتری کن پر تھی ان پر یا نبی پاک پر اور ان آیتوں کو سب سے پہلے نبی پاک کی زبان سے سنا کس نے تھا انہوں نے یا صحابہ نے صحابہ نے تو اگر ان آیتوں سے عید میلاد النبی کا ثبوت نکل رہا تھا تو نبی پاک کو اور صحابہ کو بھی عید میلاد منانی چاہیے انہوں نے اس آیت سے کیوں نہیں سمجھا کہ یہ عید میلاد النبی کا ثبوت ہے آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں سے عید میلاد کا ثبوت ہو رہا ہے قال اللہ اللہ نے کہا انی منزلہ علیکم میں اس کو اتارنے والا ہوں تم پر لیکن ایک بات یاد رکھو جس نے کفر کیا نہ اس کے بعد تم میں سے فائنلی وزب بہ تو میں اس کو ایسی سخت سزا دوں گا لا وزب احدم من العالمین کہ میں نے پوری کائنات کے لوگوں میں سے کسی کو بھی ایسی سزا نہیں دی بعض مفسرین کا خیال ہے کہ جب یہ سخت جملے میں ایسی سزا دوں گا کہ کسی کو بھی اللہ نے ایسی سزا نہیں دی تو وہ لوگ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے وہ کہنے لگے کہ ہمیں معاہدہ کی ضرورت نہیں لیکن کرتبی نے لکھا کہ جمہور امت اس بات پر متفق ہے کہ یہ دسترخان اتارا گیا پھر جن کو اللہ نے توفیق دی ان کا ایمان اس دسترخان کے اترنے سے اور مضبوط ہو گئے اور جنہوں نے اس کے بعد بھی کفر کیا اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر کے خنزیر بنا دی سب نا مریم یہ ہے جی اصل مقصد اور جب کہے گا اللہ ایسا بیٹے مریم کے کیا توں کہہ کے آیا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو الہائی نے مندو نلنا اللہ, اللہ کے سوا دو اللہ اللہ کو بھی الہ مانو مجھے بھی الہ مانو میری ماں کو بھی الہ مانو ہر بات پہ بحث نہیں ہو سکتی کہ وقت ہمارے پاس اتنا طویل نہیں ہے کہ ہم ہر بات پہ بحث کرتے رہیں گفتگو کرتے رہیں لیکن ممبر او محراب کے وارث طبقے نے معاشرے میں مذہبی لحاظ سے اتنی خرابیاں پھیلائی ہیں کہ الامان والحفیظ ان خرابیوں میں ایک خرابی یہ پھیلائی گئی کہ جہاں جہاں قرآن میں من دو نلہ آتا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے یہ انہوں نے عوام کو پڑھا دیا مثلا میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے وہ خود پیدا کیے گئے ہیں تو اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے مالک نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ من دون اللہ جہاں بھی آیا ہے نا اس سے مراد بت تو بس لوگوں کو انہوں نے یہ پٹی پڑا دی وہ حضرات ان علماء سے تو میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ انہوں نے سمجھنا نہیں ہے ہاں عوام بیچاری کا قصور کو نہیں ہوتا انہیں خراب کیا جاتا ہے وہ عوام اگر میری بات کو سن رہے ہیں تو وہ اس آیت پہ غور کریں کہ یہاں عیسا اور عیسا کی ماں پر مندون اللہ کا اطلاق ہو گیا جی تو کیا یہ بتیں حضرت عیسا اور مریم تم کہہ کے آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا ہمیں پکارنا ہمارے نام کی نظر و نیاز دیتے رہنا کالا سبھانک حضرت عیسیٰ کا جواب شروع ہوا جی کئی شکیں ہیں اس کی تیری ذات پاک ہے شریکوں سے پہلی شک ماں یقون علی مجھے لائق نہیں مجھے مناسب نہیں کہ میں کہوں وہ بات جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں پہنچتا کہ مجھے علامن مان لو میرے سجدے کرو میرے بندے بن جاؤ ان کن تو تو تیسری شک اگر میں نے یہ بات کہی ہے فقد ہوں تو میرے مولا توں اس کو بہتر جانتا ہے عالم معافی نفسی ولا عالم و معافی نفسکھ جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے. میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے دل میں ہے. یہ کیوں کہا حضرت علیہ اسلام کہنا چاہتے ہیں مولا ان کون تو کل تو ہوں اگر میں نے یہ بات کہی ہے اپنی زبان سے کہی ہے تو جانتا ہے کہ میں نے نہیں کہی مولا تو, تو میرے دلوں کے بھید اور راز جانتا ہے تو, تو جانتا ہے کہ یہ خبیث وسوسہ اپنی عبادت والا مولا یہ وسوسہ بھی میرے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوا ان کا انت اللہ بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کو جاننے والا چھپی ہوئی ساری باتوں کو جاننے والا توں ہے کئی ممبر ہو میرا کے یہ وارث لوگ لوگوں کو یہ مغالتا دیتے رہتے ہیں کہ عالم الغیب ہونا اللہ کی کیسے صفت ہو سکتی ہے یہ تو اللہ کی صفتی نہیں ہو سکتی کہ اللہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے تو پھر پہلے ماننا پڑے گا کہ اللہ سے کوئی چیزیں پوشیدہ ہیں جن کو اللہ جانتا ہے تو یہ تو کفر ہے اللہ سے تو کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے تو پھر وہ عالم الغیب کیسے ہوا یہ وہ لوگوں کو پڑھاتے رہتے ہیں یاد رکھیے تمام لغت کے آئما نے اور تمام مفسرین نے یہاں اللہ کو عالم الغیب عالم الغیب بشہادہ الغیب پہ کیا لکھا ہے ماغابا الناس اللہ سے پوشیدہ نہیں لوگوں سے پوشیدہ جو چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں اور جو چیزیں لوگوں سے پوشیدہ ہیں اللہ ان کو جانتا ہے ما کل تو میں نے ان سے نہیں کہا مگر وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا وہ کیا بات تھی انے بد اللہ ربی و ربا کئی عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے بکن تو علیہم شہید ام ماں تو اور میں ان پر نگے بان رہا شہید ان کا میں نے کیا شاہ بلی شا اللہ صاحب نے موسیقی موسیقی موسیقی میں ان پر نگے بان رہا معدم تو فیم جب تک میں ان کے اندر رہا فلما توفئی پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا کنتانتر رکی ہم تو پھر تُو ہی ان پر نگے بان تھا تُو ہی ان پر خبر رکھتا تھا بانتا کل شیین شہید اور تُو ہی ہے ہر چیز پہ نگے بان بات کا ذمہ دار میں نہیں ہوں کہ میرے بعد یہ کیا کرتے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا وہاں کچھ لوگ لائے جائیں گے جہنم کی طرف ہاں کے جائیں گے میں انہیں بلاؤں گا اپنی طرف فرشتے کہیں گے ان کا لاتدری ما آدس و انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا تھا کیا بدعات ایجاد کی تھی آپ اس کو نہیں جانتے تو فاکول و کما کال مریم میں وہی بات کہوں گا جو مجھ سے پہلے حضرت عیسیٰ بیٹے مریم کے کہہ چکے ہوں گے کن تو فلم و فی تنی کن تنتر رکی والم مولا جب تک میں ان کے اندر موجود تھا اس وقت تک کا تو مجھے پتا ہے میرے بعد یہ کیا کرتے ہیں مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے ان توجب ہوں فین باد یہ بھی عیسیٰ کا کلام ہے جی اگر تو ان کو عذاب دے دے تو, تو مالک ہے پس وہ تیرے بندے ہیں یہ جزا کے قائم مقام ہے جی ان کو معاف کر دے تو, تو مختار ہے فعنہ کانت العزیز القیم یہ اس جزا کی قائم مقام ہے جی کال اللہؤ حضرت عیسیٰ کی معروضات یہ جو انہوں نے رب کے سامنے پیش کی ان معروضات کو سننے کے بعد اللہ کہے گا حاضا یومف صادقین یہ دن نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے ذالک لکل العظیم یہ ہے کامیابی بڑی لاہے ملک سماوات ولہ خلاصہ صورت اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی حضرت صاحب کہتے ہیں یہ شرک اعتقادی کی نفی ہو گئی مالک اور مختار اللہ کے سوا کوئی نہیں تو ذمن شرک فیلی کی بھی نفی ہو گئی کس طرح ہوگی شرک فیلی کی نفی جب مالک مختار میرے سوا کوئی نہیں تو پھر نظر و نیاز کے لائق بھی میرے سوا کوئی نہیں اور یہ بھی مانا ہو سکتا ہے اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی سب پر اللہ کا راج ہے متصرف ہے حضرت عیسا مائی مریم کوئی پیغمبر ان صفتوں سے متصف نہیں ہیں ہر چیز پر قادر بھی وہی ہے کسی کو حلال کرے کسی کو حرام کرے کسی کو مارے کسی کو جلائے یہ سارے اختیار جو ہیں یہ کس کے پاس ہیں واہ وا کل شعین قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے سورت الانعام سب سے پہلے اس کا رب پھر خلاصہ رب میں دو قسم کے ربط ہیں جی. نامی مانوی یعنی ایک نام کے حساب سے ربط ہوگا سورت کا نام پہلے نامی ربط لکھ لیں اللہ تم پر اپنے انعامات کا دسترخان اتارے گا یہ مائدہ کا لفظ آ گیا مائدہ اللہ تم پر اپنے انعامات کا مائدہ دسترخان اتارے گا بشرتے کے تم انعام میں سے غیر اللہ کی نیازیں نہ دو انعام کسے کہتے ہیں جی ڈنگر جانور چوپائے اللہ تم پر اپنے انعامات کا مائدہ اتارے گا بشرتے کہ تم انعام میں سے غیر اللہ کے نام کی نظروں نے یاد نہ دو مانوی ربج یعنی مضمون کے اعتبار سے دونوں صورتوں کا ربج سورت مائدہ میں نفی شرک اعتقادی کے مضمون کو جب واضح کیا تو کفر کے فتوے لگائے لقد کا فر ال لقد کا فر معدہ میں دلائل نہیں دیے اب سورت انام میں نفی شرک اعتقادی کے اقلی نقلی دلائل اللہ بیان کریں گے سورت معدہ میں شرک فیلی کے مضمون کو بیان کرتے وقت نیازات العباد میں زیادہ تر جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جیسے ما زوبح اب سورت انام میں جانوروں کے علاوہ غلہ وغیرہ ان کو بھی ذکر کیا جائے گا سورت نام میں نفی شرک اعتقادی کے دلائل کے ساتھ مشرقین کے شبہات کے اللہ جواب بھی دیں گے نیز مشرقین کے نہ ماننے کی اللہ وجوہات پیش کریں گے ہاں جی یہ ربط ہو گیا جی مختصر طور پہ یہ سمجھیے سورت انام میں بھی وہی دو مضمون بیان ہوں گے نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فیلی فرق کیا ہوگا جی بس موٹی سی بات ذہن میں رکھیں معائدہ میں کفر کے فتوے زیادہ لگائے دلائل نہیں دیے اب صورت انعام میں اقلی نقلی دلائل پیش کیے جائیں گے بس یہی ایک ربط اگر ذہن میں رہے تو دونوں صورتوں میں واضح فرق ہو جاتا ہے جی یہ ذہن میں رکھیں معائدہ میں کفر کے فتوے زیادہ دلائل نہیں اور انعام میں مسئلہ توحید پر شرک کی تردید میں دلائ لیں اور نقلیہ اور دوسرا یہ ربط ذہن میں رکھیں کہ معائدہ میں غیر اللہ کی نیازوں کا ذکر کیا تو زیادہ تر جانوروں کا ذکر کیا اب انام میں اس کو عام کیا جائے گا جانور ہوں غلے ہوں اناج ہو غیر اللہ کی نیاز حرام ہے نیز مشرقین کے شبہات کے کی اللہ کیا دیں گے جواب اور مشرقین کے نہ ماننے کی وجوہات بیان کریں گے یہ مانتے کیوں نہیں اتنے دلائل ہم دے رہے ہیں مسئلہ واضح ہو گیا ہے مانتے کیوں نہیں خلاصہ لکھیں جی مضامین کے اعتبار سے سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر 117 تک دوسرا حصہ وہاں سے لے کے آخری رکوع تک آخری رکوع چھوڑ دیں حصہ اول میں نفی شرک اعتقادی اس کے لیے گیارہ دلائل اکلی دو دلائل نکلیا اور تین دلائل وحی سات شبہات کے جواب ساتھ نہ ماننے کی وجوہات اور ساتھ طریق ہائے تعلیم طریق تبلیغ تبلیغ کیسے کرنی ہے یہ پہلے حصے کا مضمون ہے جی نفی شرک اعتقادی اس کے لیے گیارہ دلائل عقلی دو دلائل نقلی تین دلائل وہی سات شبہات کے جواب سات نہ ماننے کی وجوہات اور سات طریقہ تبلیغ دوسرے حصے کا مضمون ہے نفی شرک فیلی نفی شرک فیلی کا مضمون جب ہوگا تو تین عنوان بیان ہوں گے جی چار عنوان بیان نہیں ہوں گے تین عنوان تحریمات اللہ ریمات الباد اور نیازات العباد یہ تین عنوان صورت کے دوسرے حصے میں شرک فیلی کی نفی کے ذمن میں بیان ہو گے دونوں حصوں کے اختتام پر دونوں مضمونوں کے لیے ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل وہی دونوں مضمون کون سے نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فیلی اس کے لیے ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل وہی اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے تین اعلان باقی ایک بات ذہن میں رکھیں یہ تو موٹا موٹا خاکہ سا ہے خلاصہ سا ہے جو اہم مضمون بیان ہوں گے وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں ان کے علاوہ تخفیفات بشارات تسلیات شکواجات جات زجرات یہ ہر صورت کا خاص ہے جی یہ ہر صورت میں چلتے ہیں جی تخویفات کا کیا مطلب ہوتا ہے نہیں مانو گے نا تو پھر میں اسی دنیا میں پکڑ لوں گا یا میں قیامت میں عذاب دوں میرے دعوے کو مانو بشارت کا کی کیا مطلب ہوتا ہے اگر تم اس دعوے کو مان لو گے نا دنیا میں فتح دوں گا آخرت میں جنت دوں گا مشرقین کے رویے پر شکوے میرے سمجھانے کا انداز دیکھ میرے دلائل دیکھ ان کا رویہ دیکھ یہ شکوالا کرتے اور دعائی جو ہے دعوی پیش کرنے والا اس کے لیے تسلیاں مومنوں کو تسلیاں خلاف اولا کام پر تمبی زجر یہ ہر صورت کا خاص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خلق السماوات والارض یہ تو آپ سب حضرات کو پتا ہوگا کہ سورت انعام سے قرآن مجید کا مضامین کے اعتبار سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا اور اس میں زیادہ تر مضمون ربو کا ہوگا پہلے حصے میں کیا تھا خالقیت ہر چیز کو پیدا کرنے والا میں ہوں اب مضمون کیا ہوگا پیدا کرنے کے بعد ہر چیز کو پالنے والا بھی میں ہوں یہ کہاں تک چلا جائے گا جی سورت بنی اسرائیل کے آخر تک اور سورت کاف سے تیسرا مضمون شروع ہو جائے گا جی. الحمدللہ اللہ زی الحمد دعوے سورت تمام صفات کار سازی تمام صفات الوحیت تمام صفات معبودیت للہ کس کے لیے اللہ کے لیے یہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا شرک کی رگے کاٹ کے رکھتی ال والی سفتیں وہ مخلوق میں کسی میں بھی نہیں پائی جاتی ال والی جو صفات ہیں وہ صرف اللہ ہی میں پائی جاتی اللہ زی خلا کا سماوات پہلی عقلی دلیل تھی دعوے کو اللہ نے اقلی دلیل سے ثابت کیا جس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو وجال الظلمات والنور اور اس نے بنائے اندھیرے اور روشنی تاریکیاں چونکہ شرک کو کفر کی کئی اقسام ہیں اس لیے انہیں ظلمات کہہ دیا اور توحید ایک ہی نور ہے اور بنایا اس نے اندھیروں کو روشنی کو سمزینہ کافروب رب یاد لون پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ یادلون اوروں کو برابر کرتی ہیں یہ سما کون سا ہے جی استبادیا جب خالق اللہ ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اندھیرے اور روشنی بنانے والا اللہ ہے تو کمال ہے مشرقین مخلوقات میں سے اوروں کو رب کے برابر کر دیتی ہیں کہ اللہ بھی داتا ہے اور حضرت علی اجویری بھی داتا ہے اللہ بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہے اور بری امام بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہے اللہ بھی دستگیر ہے اور پیر آنے پیر بھی دستگیر ہے اللہ بھی گاؤں سے آزم ہے اور پیر آنے پیر بھی گاؤں سے آزم ہے وہ اللہ من خالہ کا کو اسی دلیل کا حصہ ہے جی وہی ہے جس نے بنایا تم کو منتی ن مٹی سے تمہیں یعنی تمہارے بابا آدم کو کو کوئی اعتراض نہ رہا کہ ہماری پیدائش تو لطفے سے ہوئی تو مانا کر لو تمہارے بابا آدم کو یا نطفہ بنتا ہے خون سے خون بنتا ہے غذا سے غذا حاصل ہوتی ہے مٹی سے اس لحاظ سے کہہ دیا کہ تمہیں مٹی سے بنایا سم کزا اجلن پھر مقرر کی پھر مقرر کیا ایک وعدہ اجلن موت وہ اجلن مسمن انداؤ اور ایک وعدہ مقرر ہے اس کے پاس قیامت سم انتم تم ترون پھر بھی تم شک کرتے ہو کہ قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھایا جانا واہ اسی دلیل کا حصہ ہے جی اور وہی اللہ ہے الہ آسمانوں میں اور زمین میں یعلم سرکم وجہرکم جانتا ہے تمہارے بھید کو وجہرکم کھلی باتوں کو ویعلم ما ماتک سیبوں جانتا ہے جو تم کماتے ہو دیکھا ہے جی آپ نے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ دعوی توحید کی دو جزیں ہیں جی میں ہوں میں معبود ہوں کیوں سب کچھ جاننے والا میں ہوں سب کچھ کرنے والا میں ہوں جس کو حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم کن اللہ ہے ہم دان اللہ ہے تو یہاں جب اللہ نے دلیل پیش کی نہ جی تو ابتدا میں اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ملکیت کا ذکر کیا خالقیت کا ذکر کیا اور پھر اپنے علم کا تذکرہ کیا کہ خالق بھی میں ہوں مالک بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی میں ہوں وَمَا ماتا تیم ان آیت ان شکویج دعوی پر اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی من آیات ربیم ان کے رب کی نشانیوں میں سے دلائل توحید مرادیں یا آیتن قرآن کا حصہ جی اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے اللہ کانو انہا مورزین مگر ہیں وہ اس سے منہ موڑنے والے فقت کا بالحق پس تحقیق جھٹلا چکے ہیں سچی بات کو لما جاؤ جب وہ سچی بات ان کو پہنچی اس کی تقزیب کی پسو فیا اتی ہم پس انقریب آ جائے گی ان کے پاس امبا او حقیقت ماں بھی یستا اون اس بات کی جس کا یہ مزاق بنا رہے ہیں ماں ما سے مراد ہو گئی جی عذاب حقیقت یہ مطلب ہے جس عذاب کا یہ مذاق بناتے ہیں نا اس کی حقیقت انہوں نے دیکھی نہیں ہے وہ آ جائے گی الم یارو کام لک نام ان قبل تخویف جی کیا وہ نہیں دیکھتے کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے من کرن قومیں قوم آت تھی قوم سموت تھی قوم لوت تھی قوم نو تھی مکن فل ارزے ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا زمین میں مالم نمکن لکم جتنا ٹھکانہ ہم نے تمہیں نہیں دیا وہ زمینیں کوٹھیاں بنگلے جو ہم نے انہیں دیے تھے وارسلنا، وارسلنا سما لا اور ہم نے چھوڑ دیا تھا آسمان کو ان پر مدرارن لگاتار برسنے والا بارشیں برسی فصلیں ہوئی وجال نل اور ہم نے بنائی نہریں تجری تحتم جو چلتی تھی ان کے نیچے تحتم اتحتا تحت اشجارہم یا تاہتا قصوریں ان کے محلات کے نیچے چلتی تھی یا ان کے درختوں کے نیچے چلتی تھی فعال نام بے انہوں نے ہماری نافرمانی فرمانی کی نا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا سفے ہستی سے مٹا دیا بانشاہ نام بادم اور ہم نے کھڑی کی ان کے بعد کرنن آخرین اور قوم ان کو ہم لے گئے اس کی جگہ ہم دوسری قوم کو لے آئے اللہ کہتے ہیں مشرقی نے مکہ اگر تم نے بھی میرے نبی کی بات کو نہ مانا جس طرح میں نے انہیں پکڑ لیا تھا میں تمہیں بھی پکڑ لوں گا بعض جگہ قرآن سر پر رکھ کر قسم اٹھوائی جاتی ہے کہ یہ چوری ہم نے نہیں کی قسم تو اللہ ہی کے نام پہ ہونی چاہیے لیکن قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اس طرح بھی ہو جائے تو حرج تو کوئی نہیں لیکن اللہ کے نام کی قسم ہونی چاہیے وسیلے کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو اس سے نبی اکرم کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے میں نے کل ساری بات سمجھا دی ہے یا آپ کل کے سبق میں نہیں تھے وسیلے کا میں قرب تقرب یعنی ایمان اور آمال سالیہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا کسی کی ذات کا وسیلہ دینا قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے مبتئین سے کیا مراد ہے یہ مبتعین عین کے ساتھ ہے بدعات کرنے والے لوگ جیسے مشرقین شرک کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ پر نفس کا اطلاق ہوا حالانکہ دوسری جگہ کلو نفسن ذائے قطل موت تو اس میں کون سا اشکال ہے دوسری ایتو میں جو آتا ہے کل و شین ہال اللہ وجہ کل و من علیہ فان و یب کا وجہ رب قزل جلال ول اکرام تو اللہ تعالی کا استثناٰ تو وہاں موجود جو ہے آمین بجاہ نبی کا کیا مطلب ہے یعنی نبی پاک کا مرتبہ نبی پاک کی عظمت اس کا واسطہ یہ نہیں دینا چاہیے جی بالکل کھری کھری دعا مانگنی چاہیے جی حضرت یوسف کی شادی ہوئی یا نہیں اگر ہوئی تو کس کے ساتھ ہوئی اس کا کوئی ہماری شریعت کے ساتھ یا ہمارے اعمال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شادی یقیناً ان کی ہوئی ہوگی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ایک بڑی حضور پاک پر گند پھینک دیتی تھی نہیں یہ جی حدیث کی کتابوں میں اور مستند کتابوں میں ایسی کوئی حدیث موجود ہو نہیں ہے جی بشارت اخرویہ کا پہلا اطلاق کن پر ہوتا ہے صحابہ پر ہوتا ہے جی بشارت اخرویہ کا جو پہلا اطلاق ہے قرآن میں وہ صحابہ کی ذات پہ ہے فاجر کا فرق بتا دیں فاسق فاجر ایک کی لفظ ہے مترادف لفظ ہیں یعنی نافرمان فرمان اللہ کی نافرمانی کرنی گناہوں کا ارتکاب ہو جانا اولاد کو کیسے دین کی طرف لایا جائے یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد جب عمر کے اس مرحلے میں ہو کہ انہیں موڑا جا سکتا ہے سمجھایا جا سکتا ہے تو اس زندگی کے موقع پر اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے عورتوں کے لیے مخصوص ایام میں قرآن یا علم دین سیکھنے کا کیا حکم ہے کوئی ایسی کتاب جو دینی کتاب ہو وہ تو آپ پڑھ سکتی ہیں اور قرآن وہ تو آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں لیکن اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھنا چاہیں اور کوئی آدمی ان ورقوں کو پلٹتا چلا جائے تو یہ بھی انسان علم حاصل کر سکتا ہے تحریکات میں خطاب مومنین کو کیوں کیا جا رہا ہے مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی جی اگر کوئی بندہ کسی کو کال کر رہا ہو اور اس کے امی ابو نے دیکھ لیا اور پوچھتے ہیں کہ فلان تم فلان کو کال کر رہے تھے کال کرنے والا جھوٹی قسم اٹھا دیتا ہے اس کا کیا حکم ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جھوٹی قسم ہے یمین گموس اسے کہتے ہیں اس کا استغفار ہے جی اللہ سے معافی طلب کی جائے میت پر تلقین کا کیا حکم ہے میت کے قریب بیٹھ کر آہستہ آواز سے کلمے کا ورد کرنا لا الہ الا اللہ میت کو کہنا نہیں ہے اس کو خطاب نہیں کرنا کہ پڑھ بھائی پڑھ کلمہ یہ نہیں کہنا اس لیے کہ وہ بڑی جان کنی کا وقت ہے تو کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے بس اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ آواز سے اس کلمے کو پڑھتے رہنا ہے آپ کی تفسیر کب شائع ہوگی جو آپ لکھ رہے ہیں دیکھیں ابھی تو وہ مکمل نہیں ہوئی ابھی ہم دور تفسیر میں مصروف ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اس کو دیکھیں گے آپ نے عبداللہ ابن ابئی کا جنازہ پڑھایا تھا ہاں مستند روایات میں یہ آیا ہے کہ آپ نے عبداللہ ابن ابئی کا جنازہ پڑھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عوں نے روکا لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کی تدفین میں بھی آپ شریک ہوئے پما علینہ البلاغلوم خبر یہ اس کے بعد کیا دست سبھی ہو رہی ہے اس کے بعد ہی لاکھ قسمت was it possible